رحمان سامعین یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے اس ڈاٹ کام سبھی کو فاروق کیسے مانگی تھا کیا سینہ اللہ ان وہما قائد رسول اللہ شرح اسلام رجل الاش من التدافع هما ابتدا و تاريخ کو عمر نے شیخ طوسی کا حوالہ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 اور تیری کتاب شرا نے ہزر بلاوا کا حوالہ سرورے کائنات کی ٹوٹی کے بیٹے زبیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا علی نے تیری کتاب شران حضر بلاوا کا حوالہ کر گا زبیر تو ہماری یہ رسول ہے چلو صدیق کے پاس تو چلے کہا تھوڑا سا صدیق مجھ پہ ناراض ہو سیقی کر لوں گا علیتا کہتا ہے کہتا سیکھ ناراض ہے ڈرتا ہوں کہ اگر رات ناراض سو گیا قیامت کے دن رب مجھ کو پوچھ نہ لے کہ نبی کے یارہ گار کو ناراض سنا دیا تھا مجموعہ وغیرہ کی مقصد میں بیٹھا ہوا کام انتا حق الناس کاضمن ابو بکر مدینے کے لوگ سن لیں ترو نبی کی خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہے تیار نبی کی خلافت کا حقدار کوئی دوسرا تھا جب ساری کائنات محمد سے جدا تھی محمد کا سر تیری گھوڈ میں رکھا ہوا تھا یارو کہتے ہو علی بڑا افسل کون انکار کرتا ہے علی افضل اصل میرے تو ایمان کا حصہ ہے کہ علی بڑا اصل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 رضي الله تعالى ارهو طول انت صاحبه في الغار طول نبيك يا ريخار نعلم اقامك على مسلاه وهو حي مسلے پہ کھڑا کیا ہے کیسے میں کچھ کما اگر خلافت صدیق نے چھینی ہوتی تو علی ماننے کے لیے تیار آمد. اور یارو ایک بات کہہ دے گا گستا نہ کرنا ناراض نہ ہونا نہ دل بنانا ارانی شیختوسی کشمل گلنا مرا تب رسی علی صاحب شیخ مفید احتجاج تب رسی مجلسی مجسی ممتا مرزا باد ان ساری کتابوں کے اور آپ کسی کے اندر یہ ہے انسال الناس مر افسر تو ہوں فسادت وکارت مریف سر ابھی بکرائے میں نے اس کی بات کی میں اس کا مجھے ہوا میں نے اس کی حکم داری کی میں اس کے حکام کو بجاوایا میں اس کا وزیر بنا میں اس کا مشیر بنا میں اس کا قاضی بنا ایک حوالہ ایسا بھی بتلا دو جس میں یہ کہا ابو اگر میں تیری خلافت کو نہیں مانتا ایک حوالہ کہتے ہو جلتا تھا کہ یار ذرا سن لو میرے جیسا غریب آدمی فکیل ناچیف فکیر تقسیم مارشا اللہ کی حکومت اور بے کا چوک ہزاروں کا روزما برسر کہتا ہوں ماشاء اللہ کو نہیں مانتا ماشاء اللہ کو نہیں مانتا مارشا اللہ کو نہیں مانتا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 لٹو خانوں میں بھیجو یہ گردن رب کے سامنے چکنا جانتی ہے راروں کے سامنے جھکنا نہیں جانتی ہے بات آ گئی ہے تو کہے دیتا ہوں اپنا فکر مقصود نہیں تمہیں مسلا پہنچانا مقصود ہے اور بہتوں کا دور تھا اس ملک میں سننا تاریخی تھا کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا اس میں اس کنار آیا اور موچی دروازے کا میدان جو ہے اس میدان میں ہم غریبوں نے اسے بلتا اس کے بعد پینتالیس مقدمے بڑھے کتنے پینتالیس مقدمے بڑھے دو قتل کے کیس بڑھے دو میرا ڈرائیور مجھ کو لے کے بورے والے سے خانے والے جا رہا تھا رات کی تاریخ کی بےچارہ سو گیا گاڑی نہر میں گر گئی دی. مر گیا صاحب نے صبح درج کروایا مقدمہ گورنر پنجاب کا گورنر تاریخ کے اوراط میں محفوظ ہے اپنے قلم سے مقدمہ درج کروایا کہ اس نے مارا ہے وہ پیپل پارٹی کا چیئرمین تھا اور کہا سن لو جس بات کو حق کہتے ہیں کہتے رہیں گے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 خدا کا دکھ کرو اور میں تم کو بتلا کے جاؤں گا تو کی توجہ روز جنسا کا گندر بتلاؤں گا تب جب سارے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ یہ صاحب کی تقریر سن کے جاؤ گے <laughs> <laughs> سویو سویو کو آپ ہی لے کے آئی ہو سن پھر میں کو مسئلہ آج انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا یاکوبی تیرا مر ہے کس کا مر تیرا ہے ذرا ی کو اپنے دل سے دور تو کر تیرا دل روشن نہ ہو تو ہمارا نام تبدیل کر دینا. تو ذرا قریب تو آ ذرا بات سن تو صحیح تاریخ کے خوبی کے لکھا ہے امین المومنین ملینوں ابن خطاب رضی اللہ تعالی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 مدینے میں اپنا گورنر بنایا تو <تصفی> नहीं नहीं آئے نہیں سمجھ آئی اور نہیں آئی سمجھ اور نسر اللہ خان علی کے جوتے کی خاک بھی نہیں علی کے جوتے کی پریزیڈنٹ صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر دے دیتا ہے مزید آدم بنانے کے لیے تیار یہ لوگ جن کی علی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں کینڈے جیلوں میں جانا گوارا ضمیر کے خلاف وزارت قبول کرنا گوارا تو نے علی کو معاذ اللہ ان سے بھی کم کر جانا ہے مخالفت بھی کرتا ہے جلندری قبول بھی کرتا ہے کیا کہتے ہو تم علی کی محبت کا دعویٰ کر کے علی کی تون کرتے ہو علی ہوئے خدا فاتح سارے ملک وہ تھا جس نے اپنی مرضی سے صدیق کو فاروق کی بات کی تھی اپنی مرضی سے صرف بات کی تھی ہائے ہائے ہائے یار دل نہیں چاہتا بات لمبی کرنے کو آج آجی ایک بندے کے متعلق مطلب کہہ رہا تھا چلو یار اس سے سلا کر لو میں نے کہا سلا کرنے کو تیار ہیں نماز پیچھے پڑھنے کو تیار کیوں اج بھی ہو کیا اور تو کیا کہتا ہے کہتا ہے علی رضی اللہ تعالی خلافت خلاف پہلی کتاب نہیں کہا وہ کتاب جس کے متعلق تو کہتا ہے کہ جا پر ملم یقین سلیم اب نے محمد جس کے پاس سلیم ابن کی سیلامری کی کتاب نہیں وہ عال محمد کے اثر کو نہیں جانتا اور تو کہتا ہے کہ سلیم اب نے کی علی کا صحابی تھا علی کا اس نے اپنی کتاب نے لکھا کیا لکھا لکھا کا سلامات الخمس فی مسجد المدینت خلفا بھی بکرے کے پیچھے ہٹا تھا جس کو راشد سمجھتا تھا اس کے پیچھے نماز جہاں کسی گورنر نو کو سانو اپنے پیچھے نماز پہ آ کے دسے کون کسی کو یارو کیا کرتے کوئی عقل کی بات کرو اور پھر بہادری بہادری اتنی جماعت اسلامی کے لاہور کے علی نے جنگ اخبار میں لکھا میں نے منصورے میں کرام بھیجا اتنا اقلیت مند آدمی ہے اس کو تو سارے پاکستان کا امید بنانے چاہیے لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا اتنا بہادر کے میدان خیبر میں لڑتے ہوئے اس کی ڈھال ٹوٹ کے جس سے تلوار کا وار بچاتے ہو اب سوچا تلوار تو ہے ڈھال نہیں کیا کروں سامنے خیبر قلعے کا دروازہ تھا خیبر قلعے کا دروازہ اتنا بڑا کہ سو گز لمبا پچاس گز چوڑا اور اتنا بھاری کہ پچاس آدمی مل کے اسے بند کرتے تھے پچاس آدمی مل کے اسے کوئی شوق مند تو ہے نہیں کاری اتنا بہار ہاتھ میں تلوار دائیں ہاتھ میں تلوار بائیں ہاتھ میں ڈال لی کڑے میں ہاتھ ڈالا جوڑ لگایا دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا ایک ہاتھ میں دروازہ دوسرے ہاتھ سے تلوار میرا بیٹا کہنے کا ابو سو گز لمبا دروازہ پچاس گز چارو تلوار کہاں سے چلا بیٹے اندر سے کھڑکی نکالی ہوئی چاہیے اکل کی کیا ضرورت ہے اکل ابھی تو امیر ہی ہوتے ہیں اکل اکل اکل کی مولیت آتے ہیں جو بازار سے بک جاتی ہیں کہ جو راہی کا پتر ہو جا کے چوپ کے لے آ رہے ہیں اقل کے ساتھ مارنے میں کیا ضرورت ہے <laughs> <laughs> اتنا بہادر اور پھر میں مت اللہ نے کہا تن تجھ کو شان کا پتہ نہیں ہم نے کہا اچھا تسلا دے اگر اس سننی کی ابھی پوری مت نہیں ماری گئی تو تو مار دے علی نے جب دروازہ اکھاو کیا ہوا کرنگا سارا قلعہ کپ کب آنے لگا روز لگا ناؤ قلعہ سارے لوگ قلعے سے نیچے گر گئے ان میں حضرت سپیا بھی تھی وہ بھی نیچے گر گئی ماتھا تھک گئی پھٹ گیا حضور کے پاس آئی حضور نے پوچھا سپیا یہ ماتھا کیسے پھٹ گیا ہے کہ جب عالی دروازہ اٹھا رہا تھا سارا قلعہ کب رہا تھا جو اتنا بہادر تھا اس کو ان کی نیابت قبول کرنے کی ضرورت اللہ کی قسم میں اتنا بہادر دیا کہ دن دوست بہ جی سی کوئی اصل کی بات کہا نہیں زندگی میں نہیں تعریف کرتا تھا مرنے کے بعد باقی جامع مسجد میں کا عقیداتی جامع مسجد میں جا رہا ہے دو میے سے شورا کے رکن بیٹھے ہوئے <تصفح> کہنے لگے کیا بات ہے حضرت صاحب کی اتنا افضل سبحان اللہ ایسا چہرہ پورنواد کو کسی گاڑی والے کر دیکھ اتنا افضل سات سال ہو گئے اسلام ٹھکوانے کے لیے بھیجا ہوا ہے ابھی مستری سے ٹھک کے نہیں آیا ہے میں نے حضرت الامیر کو کہا حضرت کی اجازت دیجیے ان سے مستری کا نام ہی پوچھ لے خود سائی دے کے بنوا لیتے ہیں تیری بھی دعائی کو آنے نال تیرا بھی اچرا بھی آئے گا کہا تو مطلب لگاتے ہوئے اتنے بڑے انسان پہ رضی اللہ ہو اللہ علی امرتزا کی قبر اتر کو اپنے انوار و تجلیات کی اس کو برکا برکھا مطلب سدھی جا چکے فاروق جا چکے عثمان رضی اللہ تعالی اعظم دو بندے بیٹھے ہوئے تو ہاں کہ سبحان اللہ نبی کا دام سرورے کائنات کے چچا کا بیٹا یہاں تک تو بات سنی پھر کہنے لگا سب سے دریم آدمی علی مسجد میں ممبر گارا تو اوپر پچڑے کر گئی ہنو سنو ہائے علی تیری محبت کا کیا کہنا تیرے عقیدے کا کیا کہنا اور کتاب ہائے ہائے کتاب کا حوالہ تیری کتاب علی نے منبر میں منگوایا خود ان کو نہیں تو کائنات کو مسئلہ سمجھایا ایو اللہ کہ سن لو علی کیا سنے فرمایا خیر الخلا اتباد رسول اللہ ابو بکر سنب عمر سما عثمان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 پھر اللہ نے صدیق کے بعد سب سے افضل اگر کسی کو بنایا تو فاروق کو بناو بات ختم ہو گئی تھی اگر اتنا کہتے تو بات کافی تھی لیکن اتنا لکھا آگے اللہ کا محمد کوئی مجھ کو ابو بکر عمر پہ فضیلت نہ دے میں محمد جلد تو حقل متعلق اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر عمر سے افضل کہا میں اس کو حصی درد تو کے لگاؤں گا علی کا عقیدہ اور بولو علی کا عقیدہ یہ تھا رضی اللہ تعالی تم کا کیوں چھینیا چھینا کیا ہے کیا چھینا کیا چھینا ہے سروے کائنات کا یارے گاؤں دنیا چار رہا ہے مومنوں کا امیر بیٹی ہو رہی ہے بیٹی کیوں روتی ہو